ولی کلیاتن <وِجْحَتُن> اور ہر شخص کے لیے ہر امت کے لیے ایک چہرے کی چہرہ پھیرنے کی جگہ ہے ہوا ملیحا جس طرف وہ اپنے چہرے کو پھیرتا ہے ہر ایک قوم ہر ایک گروہ ہر ایک فرد کے لیے ولی کل <وِجْحَتُن> ہر ایک کے لیے وجہ ہے وجہ کا مطلب جدھر اپنے اپنے وجہ چہرے کو کرتا ہے چہروں کو پھیرتا ہے ہر قوم قبلا گاہے ہر قوم کا اپنا ایک قبلہ متعین ہوتا ہے نا ہندوؤں کا بھی ہے وہ بھی بعض ہندوؤں کے فرقے جو ہیں وہ اپنے مندر ایک ہی سائڈ کے بناتے ہیں یعنی جہاں پہ وہ پرستش کرتے ہیں ان کے ہاں بھی بعض لوگ ایسے ہیں عیسائیوں کا ہے یہودیوں کا ہے مسلمانوں کا والے کل بھی ہر ایک قوم کا اپنا اپنا قبلہ ہے ہو ملیحا جس کی طرف وہ گھومتا ہے ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ بھلے کل نہ پہلا ترجمہ بول کے دیکھ لیجئے بلے کل اور ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے ایک چہرہ پھیرنے کی جگہ ہوا وہ وہ کی کی کدھر لوٹی کل کی طرف یعنی وہ شخص وہ قوم ہر کوئی اپنے چہرے کو ادھر کی طرف پھیر لیتا ہے اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ بلیک الم اور ہر ایک کے لیے اختیار ہے ہر فرقے کو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا میں کہ گمرائی پہ چلنا چاہتے ہو تو اللہ نے کوئی جبر تو نہیں کیا ہدایت پہ آنا چاہتے جبر تو نہیں کیا بلیک الم ہر ایک قوم کے لیے ایک قبلہ ہے ہوا مولی اللہ اسے ادھر پھیر دیتا ہے جب وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے اجازت دیتا ہے یہ دوسرا ترجمہ کیا گیا ہوا مولھا اللہ اسے پھیرنے والا ہے جب کوئی جان بوجھ کے زہر کھائے تو اللہ پھر اسے موت دینے والا ہے. جب کوئی جان بوجھ کے آگ میں چھلانگ لگائے تو اللہ نے عادت رکھی ہے آگ کی اللہ سے جلانے والا ہے بولے کلب بھی شن ہوا مولا اور دیکھو ہر ایک کے لیے قبلہ مقرر ہے جو اپنی اختیار سے کرتا ہے ہوا مولیحا اللہ کی ذات اسے پھیر دیتی ہے اس طرف کو اور حقیقت میں تمہیں بتائیں فا سو, سو کرنے کا کام کیا ہے فسپل خیرات ان،, ان بحثوں کو چھوڑو نیکی کے کام کیا کرو آگے بڑھو نیکی کے کاموں بس اللہ نے قبلہ تمہارا متعین کر دیا ہے، اب اس بحث کو چھوڑ کے فسپل خی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں بھی بیان کیا ہے سورہ متففین میں وہاں دیکھیے اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا تیسواں پارا ہے اور سورہ متففین ایٹی تھری نمبر ہے سورج یہ بات کافی پیچھے سے شروع ہوتی ہے اللہ تعالی نے سورہ متففین میں ایٹی تھری نمبر سورہ ہے تیسرا پارہ ہے اور ارشاد فرمایا ہے یہاں سے دیکھیے آپ پندرہ نمبر آئس سے کللہ انب ہم گوں میں ازلہ محجوب ہر گز ایسے نہیں ہوگا جو کچھ کے کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے زمانوں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے انردیم یوم عز اللہ محجوبون یقیناً یہ لوگ قیامت کے دن کافر اپنے پروردگار سے پردے میں رہیں گے اللہ کی زیارت انہیں نہیں ہوگی سما انسعد الجہیم اور پھر انہیں جہیم جہنم کے ساتھ ملا دیا جائے گا سما یقال پھر ان سے کہا جائے گا ہاض کنتم کن تم یہ تو یہ جہنم جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے یہ ہو گئی ایک جماعت تو کیا ایمان والوں کا بھی یہی حشر ہوگا اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں ایمان والے انا کتاب البرار لفی جین جو نیک لوگ ہیں ان کو تو ہم الی بہت اونچے مقام پر جگہ دیں گے وما ادرا کما <الْلِجُون> اور تمہیں کیا بتا یہ الین جس جگہ کا جس مقام کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے کتاب مرکوم ایسا مقام ہے جس کے متعلق لکھا گیا ہے یش حد اللہ کے بہت قریبی بندے اس جگہ پر داخل کیے جائیں گے ان البرار لفی نعیم اور یہ جو ابرار ہیں اللی والے یہ ان انعامات سے فائدہ اٹھائیں گے الراعک اور تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے ینظرون ایک دوسرے کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے فی وجوہیم اور تم ان کے چہرے دیکھ کر پہچانو گے نظرت النعیم کہ اللہ کے انعامات کی رونق خدا کے انعامات کی کا اظہار ان کے چہروں سے ہو رہا ہوگا یس قو رحیق مختوم اور انہیں پلائی جائے گی ایسی شراب جس پر مہر لگی ہوگی خطام ہو اور اس شراب کا آخری گھونٹ وہ ایسا انہیں مزہ دے گا جیسے مشک ہوتی ہے وفیز عادی کا لوگوں ایمان اور کفر کے یہ اعمال مومن اور مسلمان اور کافر کی یہ دوڑ وفیض عادی کا یہ ہے وہ مقام فلی تنا فصل بڑھنے والوں کو چاہیے کہ اس میدان میں آگے بڑھیں فلیت نا فصل مقابلہ کرنے والے کو چاہیے کہ اس میدان میں مقابلہ کریں ہمت کرنے والوں کو چاہیے اس میدان میں ہمت کریں کہ کون پیچھے رہ گیا کون آگے بڑھ گیا یہ وہ مراد ہے یہاں پھستب الخرات اللہ نے کہا ہے ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے ہوا مولحا جس کی طرف وہ پھر جاتا ہے یا ہوا مولحا اللہ اسے پھر دیتا ہے اس قبلے کی طرف پھستا بک چھوڑو ان فضول باتوں کو آج صلی اللہ علیہ پہ اعتراض کرتے ہو اور یہ چیزیں ان سب چیزوں کو چھوڑ دو. اعتراض کر رہے ہیں یا مراد یہ ان کو سننا چھوڑو اب فستا بک نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو بس نیکیاں کرتے رہو اے نما تم جہاں کہیں بھی ہوگے یاتبکم اللہ جميعا اللہ تم سب کو جمع کر دے گا یاتبکم اللہ اللہ لے آئے گا جمیان تم سب کو ایک بات تو یہ کی گئی کہ اللہ سب کی نمازوں کو لے آئے گا کہ قبلہ درمیان میں قبلہ وسط میں اور تم امت وسط ہو تم بھی امت ہو درمیانی تو جو بھی آدمی اس قبلے کی طرف منہ کر کے نواز پڑے گا یا پھر بے کم اللہ جمی اللہ سب کو لے آئے گا یعنی کسی کا قبلہ شمال کی سائٹ پہ بن جائے گا دنیا میں کسی کا جنوب کی سائٹ پہ بن جائے گا کسی کا ویسٹ میں کسی کا ایسٹ میں اس لیے کہ دنیا تو ہر طرف ہے تو مختلف لوگ مختلف سمتوں میں منہ کر کے نماز پڑھیں گے یا کم اللہ جمیین اللہ تم سب کی نمازوں کو اکٹھا کر دے گا سب پہ ثواب دے کسی سمت میں تقدس نہیں ہے اصل تقدس پاکیزگی ہماری اتاط میں ہے ہماری بات ماننے میں تو تم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے ہم سب کی نمازوں کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے ان اللہ یاتب اللہ جمیین اللہ سب کی نمازوں کو جمع کر دے گا دوسری بات تفصیری یہ کی گئی ہے پیچھے سے دیکھیے پوری آٹ بالے کلم بھی چھتن ہوا ہر ایک قوم اور ہر ایک فرد کا کوئی قبلہ ہے جس کی طرف وہ پھرتا ہے پستا بکر خیرات سو بڑھو نیکی کے کاموں کے لیے اینما تکون دنیا میں جہاں کہیں بھی تم مر جاؤ گے نا یا تو بکم اللہ جمیا اللہ تم سب کو کھٹا کر دے گا قیامت تاکہ وہ فیصلہ کرے یا اللہ جمین اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا ان اللہ علا کل شہین قدیر اور اللہ ہر چیز پر یقیناً قدرت رکھتا ہے تم کسی مذہب ملت سے ہو کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو اللہ تم سب کو جمع کر دے گا قیامت میں ان اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا یہ دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ موت کے بعد تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن کے لیے